اضا تلقت منیسا اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو فبلغنا اجل اور وہ اپنی اجل کو پہنچ جائیں اجل سے مراد مدت متعین وہ وقت جو مقرر ہے مہر کی صورت میں اجل سے مراد وہ مدت جو متعین ہے یعنی شوہر کے مرنے کے ساتھ ہی اگر مہر ادا نہیں ہوا تھا کوئی بات شاہی ہوئی بھی نہیں تھی تو بھی اورت کا مہر قرض کے کھاتے میں آ جائے گا کہ اس کا مہر دینا ہے اجل سے مراد نکاح کے باب میں طلاق کہ جوئی اس نے طلاق کی بات کی لڑکی کے مہر کا فیصلہ پہلے کیا جائے گا کہ مہر کا کیا پوزیشن ہے دیا ہے نہیں دیا کتنا دینا ہے یہاں پہ کیا مراد ہے فبلغنا اجلنا عدت یعنی جب اس کی عدت پوری ہونے کے قریب ان خواتین کی آ جائے تو پھر فم سے رجوع کر لینا انہیں اپنے پاس رکھنا یہ اچھی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ان ازدواجی تعلقات کے توڑنے کو بڑا ہی مکرو جانا ہے حدیث میں آتا ہے ان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان بیٹھ جاتا ہے پانی پہ اور اپنا تخت جما لیتا ہے اور جتنے چھوٹے چھوٹے شیاتین ہوتے ہیں اس کے پاس حاضری دیتے ہیں اور وہ پوچھتا ہے کہ تم نے کیا کیا انسانوں کا تو وہ بتاتا ہے میں نے فلاں سے گنا کرایا فلاں سے گنا کرایا فلاں کو ایسے بہکایا اور جو شیطان اس میں سے کھڑا ہو کہتا ہے کہ میں نے میاں بیوی بی میں لڑائی کرا دی حتہ کے طلاق ہو گئی تو فرمایا وہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے گلے لگاتا ہے کہ تم نے صحیح کام کیا یہ چیز ہے جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی شیطان شیطان اکبر جو ہے وہ بھی اس چیز سے خوش ہوتا ہے اسی لیے حضرت بریرہ اور ہستے مغیث رضی اللہ عنہ کا جو معاملہ پیش آیا حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ جو تھیں یہ باندھی تھیں حسط عائشہ رضی اللہ عنہ کی اور مغیث رضی اللہ عنہ کو اچھی لگی نکاح ہو گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا میں نے کسی کو نہیں دیکھا جو کسی لڑکی کی محبت میں ایسا دیوانہ ہوا ہو جیسے یہ مو سہاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ نکاح تو ہو گیا لیکن بریرہ وہ کہتی تھیں اس نکاح کو توڑو ختم کرو اب نہیں تم مجھے اچھے لگتے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے موویز کو دیکھا مدینہ منورہ کی گلیوں میں روتا پھرتا تھا اس کے لیے بریرہ کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریرہ کو اور ان کو بلایا اور یہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھیں بہت زیادہ تو آج صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بریرا تم طلاق نہ لو میں تو یہی کہتا ہوں ان کا اللہ کے رسول آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ فرمایا حکم تو نہیں یہ ہے آزادی ارشاد فرمایا مشورہ ہے تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں معذرت چاہتی ہوں آپ کے مشورے سے مجھے میرا فیصلہ کرا دی تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرا دیا ذرا برابر, برابر برا نہیں منایا کہ میرا مشورہ نہیں مانا گیا یہ تلقین ہے خاندانی معاملات میں بھائی ہوتے ہیں بیٹے ہوتے ہیں اور چھوٹے بڑے سب ہوتے ہیں کسی کا مشورہ اگر نہیں مانا گیا تو اس میں کون سا ایسی ناراضگی کی بات ہے کہ ایک دوسرے سے تعلقات ہی توڑ لیے جائیں اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ مشورہ نہ ماننے کے نقصانات بھی سامنے آتے ہیں لیکن جبر نہیں ہے کہ مشورہ تم نے ضروری ماننا تو ہنستے موئی سزی اللہ عنہ تو پریشان روتے تھے بے لیکن بدیرا ان کا دل پھر گیا تھا نہیں کوئی لفٹ کرائی طلاق لے دی انہوں نے ہاں یہ چیزیں یہ چیزیں اپنے اختیار کی تھوڑے ہی ہیں محبتیں اور تعلقات اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو ہم سے اب بھی اگر گنجائش یہ چیزیں ہیں, روک لو ان بیویوں کو عدت تلاش دے دی ہے عدت پوری ہونے کا موقع آ ہے تو انہیں اچھی طرح رجوع کر کے روک لو بے معروف ان قائدے کے مطابق طریقے شرافت کے مطابق روکنا یہ نہیں ہے کہ رجوع بھی کیا اور جاہلوں کی طرح جوتا بھی اس کے سر رکھا کہ میں رجوع کرتا ہوں پھر کون تمہیں اپنائے گا اور کہاں باپ کے گھر جاؤ گی اور ماری ماری پھر ہو گی اللہ نکا بے معروف ان قاعدے کے مطابق اس کی بھی ایک عزت ہے اس کی بھی ایک انا ہے ہر آدمی کے اندر انا ہوتی ہے اور جھگڑا اسی وقت شروع ہوتا ہے جب کوئی دوسرے کی انا کو چھیڑتا ہے تنگ کرتا ہے اس لیے ان چیزوں سے ہی بچنا چاہیے جس سے دوسرے کی انا ہو اللہ نے کہا فمسکوہن بے معروف ان قائدے کے مطابق او یا پھر سرہوہن سر ہُو بے معروف ان نیکی سے شرافت سے اپنی بیوی بی کو فارغ کرتا بس رجوع نہیں کیا شرافت سے حق مہر تھا دینا وہ دے دو نہیں مہر کا دینا تھا تو بھی کوئی لڑائی جھگڑا نہیں بلا تم سے کو اور مت روکنا ان عورتوں کو زیرا رن نقصان پہنچانے کے لیے لتا دوں کن تم ان پہ زیادتی کرو ارب کرتے یہ تھے کہ طلاق دے دیتے تھے ایک پھر جب تین مہینے چار مہینے جو بھی عدت اس کی پوری ہونی ہوئی ہے وہ عدت کے قریب پہنچی ایک دو دن رہ گئے پھر رجوع کر لیتے تھے پھر اس بچاری کو اپنا بیوی بنا کے رکھ لیتے تھے مار پٹائی سب کچھ کرنا پھر طلاق دے دی پھر رجوع کر کے رکھ لیتے تھے اللہ نے بتمایا بھلا تم سے تم سے کو ہننا ذکو اللہ اور اپنی بیویوں کو مت روکنا اس نیت سے اس طرح سے کہ تم انہیں روک کر ان پہ زیادتی کرو ان کو نقصان دو یہ عورتوں کے حقوق ہیں اور یہ اور کوئی نہیں کہہ رہا اللہ کہہ رہا ہے یہ کوئی جج فیصلے نہیں سنا رہا ہے یہ اللہ کے فیصلے اور اللہ کی عظمت انسان کے دل میں ہو کاپ جاتا ہے ان قوانین کو بھی پڑھ کے کہ خدا بندہ اپنی پناہ میں رکھ کوئی کسی پہ ظلم کرے اللہ نے کہا ہے خبردار ان کو اس نیت سے نہیں روکنا کہ ان پہ تم زیادتی کرنے لگ جاؤ ان پہ ظلم کرنے لگ جاؤ قاعدے کے مطابق نیکی کے مطابق یا تو اس کو رجوع کر کے پھر رکھ لو اور یا رجوع کر کے رجوع نہ کرو اور بس اسے چھوڑ دو امی یا فالزالک اور جو کوئی تم میں سے یہ کرے گا یعنی اپنی بیوی کو روک لے گا تاکہ اس پہ مزید ظلم کرے اسی لیے شریعت نے یہ قاعدہ بتایا کہ پوری عمر کے لیے تین طلاقیں ہیں بس نکاح کے وقت میں گویا نکاح پڑنے والا یا اللہ تعالی کی طرف سے تین پرچیاں شوہر صاحب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے کلو میاں یہ تین پرچیاں اب تم نے چالیس سال زندگی گزارنی ہے یا پچاس سال ایک پرچی کو جب پھاڑ کے پھینک دو گے تو دو ہی باقی رہیں گی اب یہ نہیں ہو سکتا کہ رجوع کر لیا تو ایک پرچی جو پھٹی ہوئی تھی دوبارہ ٹھیک ہو گئی نہ ایک آدمی طلاق دیتا ہے ایک بار پھر رجوع کرتا ہے دس سال پندرہ سال بعد تلاق دے گا تو وہ دوسری طلاق ہوگی یہ پہلی طلاق کینسل یعنی مطلب اس معنی میں نہیں ہے کہ اب نئی سرے سے وہ پہلی طلاق ہوئی ہے اب یہ دوسری طلاق ہے اور تیسری طلاق اسے سے پندرہ سال پھر ایک طلاق دے دی تو وہ تیسری ہوئی جان چھٹی یہ تھوڑا ہی ہے کہ طلاقیں دے دے کے ایسی بھی چاہل ہیں ہاں مسئلے آتے ہیں نا ہمارے پاس پوچھنے کے لیے کہ جی میں نے تو اپنی بیوی کو دو طلاقیں دی تھیں آج سے سال پہلے دو اب دے دی دو حق کیوں دے دیں؟ ایک کا حق تمہارے پاس رہ گیا تھا دو کس خوشی میں کوئی فرشتہ ہوتا جو جوتے مارتا ان کے سر پہ کہ تم اپنے حقوق کو ناجائز استعمال کرتے ہو شاید کچھ اصلاح ہوتی پوری زندگی کے لیے تین طلاقیں تھیں اس لیے اللہ نے کہا تومی ہمیں ذالک اور جو بھی یہ کرے گا کہ اپنی بیوی کو تنگ کرے رجوع کرے پھر اس نیت سے کہ تنگ کرنا ہے اسے فقط ظلم افس ہو وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے جو ایسے کرتا ہے وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے اس لیے کہ وہ تو ہے نا بیچاری کمزور کچھ کہہ نہیں سکتی اس نے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر رکھا ہے ماں باپ ہے ان کی عزت ہے معاشرہ ایسے ہی ہے وہ بیچاری نہ طلاق کا تقاضا کر سکتی ہے کہ اپنے گھر جائے کہ ماں باپ کو اس بھڑاپے میں اب کیا داغ دکھانا اور نہ وہ اس جگہ جی سکتی ہے اس نے طلاق دی پھر رجوع کر لیا اللہ نے فرمایا جو اس طرح کرتا ہے وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس ظلم کا بدلہ ہم دے دیں گے اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کی آواز سننے کے لیے اس آسمان پہ آتا ہے جسے تم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو اور اللہ کہتے ہیں اللہ کے ہم تیری مدد یقیناً کریں گے ولو باداہین بس تو تھوڑا سا صبر کر دیکھ ہم اسے کیسے پکڑتے ہیں اسی لیے خدا نے کہا فالدال کا فقط ظلم نفسا جو ایسے کرتا ہے اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے بچے ہمیشہ بچتا رہے ان چیزوں سے ولاخو اور دیکھو نہ بنانا آیات اللہ ہزا اللہ کی ان آیات کو مذاق کا نشانہ نہ بنانا مذاق نہ کرنا اللہ کی آیات کے ساتھ یہ آیات اللہ جو کہا ہے اللہ نے یہاں پر یہ طلاق کے مسائل کو اللہ نے کہا ہے یہ میری آیتیں ہیں مت مذاق کرنا اور یہ دلیل ہے خود حنفی و کہا کی کہ اگر کسی انسان نے مذاق میں بھی طلاق دے دی تو ہو گئی رسول اللہ صلی اللہ صلاح جد جدن, جدن, جدن. تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی مزاق میں بھی کہے گا تو ہو جائیں گی اور سنجیدگی سے کہے گا تو بھی ہو جائیں گی آپ نے فرمایا طلاق بیوی بی کو طلاق دینا ول اور غلام کا آزاد کرنا نکاح تینوں چیز ہسی مزاق میں بھی کہا کہ میں طلاق دیتا ہوں ہو گئی اللہ نے اسی لیے کہا بلا تتخو آیات اللہ حضو اللہ کی ان باتوں کو مذاق میں نہ لے آنا تم مذاق مذاق میں کہہ دیا کہ اگر آپ نے یہ چیز کھائی آپ کو ایک طلاق ہو جائے گی اور بیوی بی نے کھا لی ایک طلاق ہو ہوگی یہ اللہ کے اقامات ہیں اللہ نے کہا ہے انہیں کھیل نہ بنانا تماشا نہ بنانا مذاق کی چیزیں نہ بنانا اس لیے غیر سنجیدہ زندگی میں حد ہے کہ نکاح اور طلاق پہ بھی آدمی کوئی مذاق کرنے لگے مزاق میں کہہ دیا کہ میں نے آپ کو ایک طلاق آج دے دی ہے کہہ دیا تھا میں نے کسی سے بس وہ طلاق ہو گئی وہ کہ آپ مذاق کر رہے ہیں بعد میں کہا ہاں جی میں تو مذاق ہی کر رہا تھا وہ جو مذاق کر رہے تھے نا وہ ہو گئی ہے وہاں یہ تَتَّخِذُوا تخو اللَّهِ کہ اللہ کی باتوں کو اللہ کے احکامات کو کھیل نہ بنا لینا یہ سارے نتیجے ہیں ایک ہی بات کے اور وہ ہے قرآن کو نہ پڑھنا قرآن کو نہ سمجھ دیکھا خود آپ سچ بتائیں کہ اگر یہ قرآن پاک آپ نے نہ پڑھا ہوا ہوتا یا پہلے نہیں پڑھا ہوا تھا کتنے یا بتاتے اب اندازہ ہوتا ہے کہ اسے نہ پڑھ کے نہ سمجھ کے اللہ کی کتاب کو آدمی کتنا جاہل لے جاتے یہ سب نتیجے ہیں اس کے کہ اسلام کے لیے ان سے کچھ کروا لو یہاں کھڑے ہو جاؤ اور کہو اسلام کے لیے کرنا ہے اور مارنا ہے فلاں کو اور فلاں جگہ گرانی ہے اور مندر گرانا ہے اور جہاد اور اس نام سے لاکھوں ڈالر اور ان کو کہو اللہ کی کتاب پڑھنی ہے یار روزانہ چار پانچ سات گھنٹے نکال کے سنجیدگی سے پڑھو اس کی پابندی نہیں کر سکتے اللہ کا شکر ہے خیر آپ لوگ تو پابندی کرتے ہیں مگر عمومی مزاج تعلیم کا ہے نہیں اور تعلیم بھی کیا قرآن پڑھنے کا نہیں تو پھر کیا ہو پھر نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ بیویاں طلاق ہو چکی ہوتی ہے ان کو اور وہ ساتھ رہتی ہیں اور حرام کام کر رہا ہوتا ہے نہ سمجھی میں تو زہر چاہے نہ سمجھی میں ہی کھا رہا ہو اثر تو ہوتا ہی ہے کسی دیہاتی کو اگر نہیں پتا کہ مجھے شوگر ہو گئی ہے وہ مٹھاس کھائے چلا جا رہا ہے تو شوگر اس کے جسم کو نقصان نہیں دے یہ سب نتیجے ہیں خدا کی اس کتاب سے عدم تعلق کے نہ پڑھنے کے اللہ نے اپنا بلا تخذ آیات اللہ حضور. دیکھو اللہ کی آیات کو کھیل کا نشانہ نہ بنانا بزکرو نعمت اللہ علیکم یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو اس نے تم پر کیا ہے. دیکھیے خالص قانونی چیزیں ہیں. نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں بیچ بیچ میں اللہ ایسی آیات ذکر کرتا ہے جس سے لوگوں کے دل میں نرمی پیدا ہو انہیں پتا چلے کہ صرف کوئی قانون کے رٹنے والی کتاب نہیں ہے اللہ نے قانون کو اور اخلاقیات کو میں جوڑ دیا کہ قانونی تقاضے یہ ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے اخلاقیات تمہارے ایٹیکیٹس یہ ہونے چاہئیں بسکرو نعمت اللہ علیہ اور تم خدا کی انعام کو یاد کرو جو اللہ نے تم پہ کیا ہے کون سا انعام یعنی اسلام میں جو تمہیں اللہ نے دے دیا ہے اس کو یاد رکھنا انزل علیکم من اور یاد رکھو اللہ نے تم پہ کتاب نازل کی ہے اللہ نے قرآن تمہیں دیا ہے خدا اتنا مہربان ہے تم پہ خدا کا اتنا تعلق ہے تمہارے ساتھ و اور اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تمہیں عطا کی حکمت سے مراد سنت ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اس کو ترجیح دی ہے اور بعض کا خیال یہ ہے کہ خود حکمت سے مراد کتاب کے ساتھ یہ ہے کہ کتاب کی سمجھ کہ اللہ نے تمہیں قرآن بھی دیا اور مشکل نہیں بنایا تم سمجھو اسے قرآن پاک کا سمجھنا ہے آسان لیکن طریقے اور قاعدے کے مطابق سمجھے گا تو آسان ہے نا وگلنا مشکل ہی ہے میں سے اکثر لوگ کمپیوٹر کو جانتے ہیں اور کمپیوٹر کو کمپیوٹر کو ڈیل کرنا کمپیوٹر کو اوپن کرنا آسان ہے ایک بٹن مثلاً اس نے دبانا ہے اور کمپیوٹر شروع ہو جائے گا اب کسی بچے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بٹن ہے کہاں تو پھر کیا ہوگا یہ نیا ہم نے پہلی بار جب ریموٹ کنٹرول دیکھا تو ہم اپنی بات بتاتے ہیں کہیں اور کیوں جائیں کہ کسی کے گھر گئے تو وہ پڑا ہوا تھا تو ہم نے کچھ حساب کسی چیز کا کرنا تھا تو ہم نے کہا بھائی حساب کر کے بتاتے ہیں اب اس کو ہم سمجھیے کیلکولیٹر پڑا ہوا ہے اس کو ایسے ایسے کرتے جا رہے ہیں سکرین اس کی دیکھ رہے ہیں وہ چائے لینے چلے گئے وہ تھوڑی دیر میں پنکھا چلنے لگا سردی کا موسم اللہ یہ کیا ہو گیا ادھر سے ٹی وی چل رہا ہے خدایا یہ کیا ہو گیا حیران ہوئے کہ اور زین بھی آیا کچھ جنات کا اثر ہے کیا تو وہ جب آئے تو میں نے کہا پنکھا بند کرو اللہ کے بندو اتنی سردی ہو رہی بارش ہو رہی ہے دسمبر کا مہینہ تھا تو انہوں نے ہاتھ سے لیا اسے ایسے کیا انہوں نے کہا جی یہ بند ہو گیا میں نے کہا ہو ہم تو سمجھے کیلکولیٹر ہوتا ہے کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ہمارا ہی کیا نہیں ایک چیز پتا بالکل ایسے ہی اللہ نے یہ جو کہا ہے نا کہ دیکھو خدا نے تم پر احسان کیا ہے کتاب اور اس کی سمجھ دی ہے اللہ کی کتاب کا سمجھنا بھی آسان ہے لیکن گر آنا چاہیے طریقہ آنا چاہیے اساتذہ سے پڑھنا چاہیے اتنی سی بات ہے اب استادوں سے نہ پڑھے اور ہماری طرح وہ گھر والے سے نہ پوچھے کہ یہ کیا چیز ہے تو پھر تو ریموٹ نے کیلکولیٹر بننا ہی ہے قرآن پاک اس کو سمجھنا اللہ نے آسانی کیا ہے اللہ کی یاد کے لیے مگر بغیر کسی کے پڑھائے خود بخود پڑھنے لگے تو وہی بات ہوگی جو آیا ہے نا کہ وہ ایک آدمی قرآن پڑھتا تھا اس سے کہا ہم رائےنا کا لفظ نہیں پڑھتے اللہ نے منع کیا ہے تو اس سے پوچھا گیا کیسے اس کا اللہ نے رات کو لو رائے رائےنا نہ کہا کرو تو ہم رائےنا کا لفظ نہیں پڑھتے پھر شروع کر دیتے بہت لطیفے ایسے تو اس لیے پاک کی سمجھ وہ جب جب پڑھے میڈیکل بعض لوگوں کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے انجینئرنگ طبیعت چاہتی ہے نا پڑھنے کو بڑی آسان ہوتی ہے لیکن اگر وہ چاہے کہ گھر بیٹھ کے میڈیکل کی بکس پڑھنے لگے تو کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ پھر جب بیماریاں پڑھتا ہے تو سب سے پہلے یہی سوچتا ہے کہ ساری بیماریاں تو مجھے بھی لگی بھی ہیں ٹیچرس پڑھاتے ہیں نا پھر آسانی سے پھر ٹاپ بھی کر جاتا ہے اس کی ہے کہ اس کی طبیعت لگ گئی اس کے ساتھ تو جو چیز جس طرح حاصل کرنے کی ہے اسی طرح سے حاصل کرنا ہے ادر وائز آدمی کو مشکلات بھی پیش آتی ہیں اور قرآن کا ایسا مسئلہ ہے کہ پھر آدمی گمراہ بھی ہو جاتا ہے علی رسب اللہ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جو ہم نے تم پہ کتاب نازل کی ہے اور حکمت کی تعلیم دی ہے کہ تم اس کتاب کو سمجھ سکتے ہو دوسری تفصیل یہ کی گئی تو یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے جس شخص کو اپنی کتاب کی سمجھ دے دی اور پھر اس نے دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کر یہ جانا یہ سمجھا کہ مجھ سے زیادہ خدا کا انعام اس بات پر ہے اس آدمی پر ہے یہ اس چیز جس, جس, جس, کی جس کے بعد یہ چیز ہے استصغر اس نے اس قرآن کی توہین کی اتنی بڑی چیز ہے یہ قرآن کی سمجھ اللہ نے فرمایا ہے بس گرو نعمت اللہ علیکم دیکھو اللہ کے انعام کو یاد کرو ورما انضلہ علیہ کمن کتاب الحکمہ اور اللہ نے جو خدا, خدا نے کتاب دی ہے حکمت دی ہے یا عیزو کم کے نصیحت کرتے ہیں اس کے ساتھ یعنی قرآن کے ساتھ تمہیں نصیحت ملتی ہے قرآن کے ساتھ واز ہے نا واز کا مطلب نصیحت کرنا تو قرآن وہ نصیحت کرتا ہے اسلام تمہیں نصیحت کرتا ہے حکمت تمہیں نصیحت کرتی ہے بتاتی ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے زندگی کیسے بنانی ہے وقت کلّا اور ڈرو اللہ سے یہ طلاق اور یہ عورتوں کے حقوق وقت تق اللہ ڈرتے رہو اللہ سے والمو اور یاد رکھو ان اللہ بک ال علیم اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے جس نیت سے تم رجوع کر رہے ہو کہ بیوی بی کو تکلیف دینی ہے جس نیت سے تم رجوع کر رہے ہو کہ غلطی ہو گئی آئندہ سے اچھی زندگی گزاریں گے جس نیت سے تم طلاق دے رہے ہو کہ جان چھڑانی ہے جس نیت سے طلاق دے رہے ہو افسوس کے ساتھ ہر چیز کو اللہ جانتا ہے خبردار خدا کی ناکامات کو نہ توڑنا نکاح طلاق عورتوں کے مسائل بیویوں کے حقوق اسے کھیل تماشی کی چیز نہ بنانا نہ سمجھنا اللہ کے ہاں میں جا کر ہر چیز کا جواب دینا پڑے گا اور اگر کوئی ایسے کرے گا وہ میں یفال غالی کا ظلم نقصہ وہ اپنی جان پر ظلم کرتا ہے خدا کے ہاں جواب دے گا کسی کا کچھ نہیں بگڑا اپنی جان دبولی اپنے آپ کو جہنم میں پھینک دیا ایندھن بنا لیا بےکل شعی اللہ کو ہر چیز کا علم